سکھی نو کی ہمر دکھیے دی گل گل گل دکھیا جا سکے نو خبر تر جم دلدار جنا دے رو دے تک تک کب فرمایا جو دم راضلی سو دم جو دم راجلی سانو مریشد سبق پڑھایا جت مولا لا وایا اگے اسی ماری مائی گاؤ باؤ مرن تھی اگے اسی ماری ماری مائی مطلبنو طايا الحمد لله الحمد لله وكفى الله والصلاة على رسول و خاتم ال كانوا يدعون الناس إلى سبيل الهدى أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن من يطيع الرسول فقد أطاع الله آملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبرلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله ومدى كتبوا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله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 معزز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمات جن لب دی آدھی کا اندر فریاد ہے کہ مولا تعالی ہر شرف اتنے نے اپنی رخما ترما اس پورفتل معاشرے اور معاشرے دے ہر ہر کتنے سمجھ کے بچن دی کی تو فرماوے سابقہ المبارک مقل مبارکر جو مبارک اندر جو موضوع, موضوع فتنوں کا فتن بیاں پیش کیا جناب سامنے بیان اور جو حدیث مبارکہ بیان کی تھی مزید اہادی سے مبارکی تفصیل سنوں گا معاشرت واقعی ایسا بن ہیں بندہ گھر کی چار دیاری دی دے دی اندر بھی بہ کے فتنے تو اس اسی واسطے میرے سونے نبی نے یہ بیان فرما کے امت آگاہ فرمایا ہے ایج فکرے بڑ گئے اپنے آپ بچایا جی اپنے, بچا جی اپنے آلویال اس حدیث مبارکہ شریف بیان کیتا کیا ترجمہ بھی سنایا سی کہ سونے نبی نے فرمایا ایک ایسی خیر ہے کہ جس خیر دے اندر ادرت سرکار نے فرمایا بغیر بغیر قوم حد،, حد ایسی قومی جی آپ دکھالی ہوگی لوگوں سنتاں کا درس گے آپ ہدایت والے نہیں ہوگا ہاتھی بن جدیس باغ کی تشریح کے اندر محدسی نے محد سینا نے بہت ساریا تفصیلات بیان کرشری ایک نہیں دو کافی ہیں اور ان تشریح کہ جس دور دے اندر اشارات دے مطابق فتنہ اٹھے گا مراد صحیح مراد سونے نبی آپ خود جان دیا وقت اصل تو وہ گلیں کریں جانوا نے سو کہا نے ماپے سی نے دسنے ایک فنا ایسی جی ای آپ تو ہوگی لوگوں بلا آپ ہدایت والے نہیں ہو گے لوگوں ہدایت والے بلاؤ گے آپ سنت باغی ہو گی لوگوں سنت اور دوسرا ایسی جڑے جہنم کے دروازے دکھڑے ہو من اجا پہنچی لے جس جس بندے نے گل سن لی جان نہیں سک تو کیسے لوگ نے ادرت اس حفاظت کرتے ہیں سونے سرفرنا انہ دیا سفتیں بہن فرمایا ساڈے بھی چی بولیاں لیکن بچ کے رہے یہ دو گلان جی یہ قابل تفصیل قابل تشریح اتے قوم واسطے تھوڑا اجمال ہے لے یہ دو گلان جناب جناب کے سویا ایسے لوگ جنہوں نے نلی سونے نے دونوں فرمایا ایسی قوم سب پہلی گل سمجھنے والی یہ ہے کہ دسا گردو ابار ہے جڑا بندے دکھان کے اگے پردہ بڑھیا بڑھتا بڑھتا بڑھتا بندے جس ویل زیادہ ہو جائے بندے نظر دہی ہے دن یہ بھی دسال مثال مثال دانے دے دے گیا ایک دوسرے چک ج پتہ نہیں لگتا لگ لگ وہ دی وجہ کی وجہ یہ ہوئی کہ جدو چھا جاندے تو پھر نظر ایک اشارہ دوسرا اشارہ دزا خود اپنا وجود نہیں ہونی یہ بازار گل نہیں سمجھ یعنی سبب کی ہے برف یہ سبب کی ہے یا کوئی بم دھماک ہے یا کوئی بجلی بتی وغیرہ اٹھے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ پیچھے کوئی سبب نہ ہو اپنے اٹھے گا پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور گا ہوا دوں اٹھے گا سمجھ آ رہی ہے نہیں ایسی جب نے ایک اپنا وجود نہیں ہوگا اپنا وجود کیو مطلب وہ دیسلام ٹگی بغیر پیڑ <misterisation> اپنے آپ نہیں کر رہے ہو پچھے کوئی کرا رہے پیچھے پیسہ سباب تنظیم تحریاں جنیاں نے کسے تنظیم کا فنڈ کنڈے چاہے کا امیرکا ہے کسی کا برطانیہ دبیا کسی انگلینڈ اچھا کافر انف کہ وہ پیسہ بھی دے پیسہ بھی دے ہو دوشمند. دوشمند. بان دشمن دشمن ہو سانو سمجھ نہیں آ دشمن ہو اگر تینوں دھد بھی دے گا نہ دشمن کا دھد نہ سمجھی وہ کوئی نہ کوئی زہر ضرور ہو فاتے جن گے تنظیم تاریخ پیچھے چلا خرچے اٹھا وہ تیا دس پیسہ جنا مرضی لو گل میری گل جی میں آپ نہیں اٹھے اٹھائے گئے دوسری گل کہ جدوں دوں چھا جا بندے نظر کوئی شہنی ایسی کہ اس حقیقت نظر آاہ رو رو رو تھر سوانی منہ کھائے گا کھائے گا وگرنا کافر کا فرکا کوئی نہیں کھا وہ اندر بھی گند باہر بھی گندے تصوی گئی دظ آ جڑی سہ آئی نظر آپ کی جی حقیقت ہو خوبصورتی کروا ہٹوا کتو سونا سونا ہے ظاہر اور ایسی قوم اور اسلام بھی مولی بھی مولی بھی مولی دوسرے سمجھو گلاہر اسلام لیکن حقیقت کوئی قرآن دا انکار کرے ابھی میاں تیرا سوتا خرا نہیں کوئی حدیث کا انکار کرے منکرے لیکن اتوں ادیس پڑ لیکن وچوں اپنی دشمنی تجو نہیں جفرمائی گل سناو صلاح الدین یوگی سیانے لوگ سنجھ آدھے سنیش پر پڑھنے والے چوکھے ہو گئے لے ادو سمجھ والے چوکھے سن روکنا لاگ سدان اسی لوگوں سے پہلے آدیش ہونا من يحيى بن سعید حضرت يحيى بن سعید رضی اللہ و تعالی آپ راوی قربان جان آپ روایت کرتے ہیں حضرت عبد اللہ ابن حضرت رضی اللہ مسقود آپ فرما حضرت عبداللہ ابن مسعود مسقود فرما فرمایا جا سا زمان ساڈا زمان یہ ایسا زمانہ ہے یہ ایسا زمانہ ہے کثیر فوکا ہا کلی یہ ایسا زمانہ ہے یہ فوکا چوکھے کاری تھوڑے نے فوکا چوکھے نے قاری تھوڑے نے فرمائے قاری بھی ایسے نے کہ جفے خدل حدود وت دت دیا فل قرآن فرمائے قاری ایسے جنہیں پرانے پاک لفا سی نہیں حرجانے پاک دلف حروف یعنی یعنی حروف یہ سای ہو جا کی مطلب اشارہ کی ہے اشارہ اگر پڑی این、دے مخارج صحیح طرح نہیں ادا کرنگے آخرنگے آخرنگے باق پرنگ... باق ہی جناب والی مخارج قرآن پاک نسبت کرچے قورانے پاک دے ہر خبر پڑھنے پرانے پاک دیا حد پتی بیٹھے نے اپنے آپ تے پوری قوم کو بھی ہتاں سمجھتے نے ہر فام بھی ہو گئے پر حتاں ضائع نہیں ہو ڑ, ڑ, ڑ کاری تھوڑے حافظ تھوڑے فوکا فکی انہوں آخیا جائے جا تین سمجھ والا علمج فکی ہزار آپ دو ہزار آپ دو شیتان نی تکلیف نہیں دے جی تکلیف ایک فکی ریتان ہزار عبادت گزار نہیں تکلیف ایک فکی آ گر بان جاوا یہ جناب والی یہ پڑنا, پڑنا, پڑنا تفق تفق تفق رکھنی گورو غور فکر کر کے فکی آخیا جی فکی جن ہدار ہو سوتے باد نہیں ہو ہوتا ہے یہ ایسی قربان جاوا آبے دو گئے آبے دو گی بادل گزار ہوئی بادل شیتان کی کچھ بھی نہیں شانچ لگا تو کیوں تکلیف تکلیف نہیں آتی آلانے پہ رب رب نے شیطان کہہ لگا آؤ تھو فرق دس شاید شاید لایا چیلیا تر پیا جناب والی تحجہ ٹائم سی توجہ ایک عبادت گدار عبادت میں جا رہا سی آ جا رہا سی جناب والی آپ لگا بڑا کرنا بڑی دس تین تیرے کولک سوال کرنا ہر گر قربان جا آبد کی جانے کون شاط ہے یا کوئی واقعی بابا ہے آپ کر لگا پوچھے کا پوری شیشی, س دے شیشی س رب سونا دیگر ساری دیگر قیداد قیداد یہر پیر نہیں نکلا پوری کہنا اچھے آ سکتی ہے شیدان کہہ لگا واقعی سیا واگی سیا آ تین سیر کراؤں چک ل جنابے والی تیرا رب سونے ٹھیک نہیں تیرے سجدے کس کم دے تجدا کریں نہ کرے اپنے رب نشان رب دے بارے تین نہیں پتا گئی بہادر لگا ہوں آؤ گل آل اس حال بیچھے بنگ پیا کم بڑا نشہ پیا کر نشے دی تیاری پیا کر بھنگ پیا کھوٹ درگی ادھر بھی ندارا کرنا قریب گیا بڑیاں شکل وضا کدا بنا کے گیا بابا بن گیا میں رب نے رب نے تین بخش د جو مردی کری ہے تھوڑی بہت سوچیا ہونے کام گنا پیا کرنا فرشتہ نالے دوسری گل ہے اصانسی کہ فرشت نبی کولو آتے غیر نبی کو فرشتہ نہیں آئی تو میں نبی نہیں وہ عقی پکیا پیا جل نہیں ہو سبق سکھا کے آل مکین لگا کہیں مینو ہلی گل سن لگی نہیں ذرا نیڑے اگوں بھی پتا لگ گیا پیڑیاں دین پر پچھلے وہ کہنے لگا نارے وہ میں ڈولا سنی نہ کت نہیں ہوا شہدان ڈردا ڈرتا نیڑ آلے مانتا نہیں اجے بھی نہیں سمجھ آئی ہو رگا ہو رگا ہو رگا ہو میرے کنہ رکھ کے لگا میں چبریلا رم نے تینوں بخش دے جو مردی کر آلم صاحب نے چکیا فوٹنا <سؤال> جی میں سن چکیانا وا لا وا فرشتہ نبی کوبی کو فرمایا چل گیا شدانا بھی چھوڑ دیا اگر گناہ دا پیا بچائی آئی فتی آئی دین سمجھنا جو ہے نہیں اپنی مرضی ٹھیکے دار بن جائے نہ ہو پتا نہ قید کا پتا نا آداب دا پتا ہے نہ عبادات دا پتا ہے نہ معاملات دا پتا ہے نہ پتا ہے ان شکار کے شکان ایسا جو فرمائی پٹھا کلو پیا خالی پڑھنے والے تو ہے پر سمجھنے والے لبتے نہیں تا دی پتا نہیں پتا قرآن دا پتا نہیں <سؤال> علم کی علم بندے بھامے قرآن کا پتا نہیں وہ بندہ وہ قرآن ہوتے امر نہ ہو جس علم نال سمجھ نہ آ جس علم سرور نہ آئے کی علم ہے رب کا قرآن فرما فرمایا جان گے جان گے شرکان کے پیچھے پا سکتے مولا تھروب گویا پیو ال بندے سی ریا بندہ نہ جسم علم دے نال سمجھ نہ دین دا پتہ نہ لگے علم جہاں سمجھ کے رب تک پڑ جا مسور فرمایاف کی ادائیگی چاویں کمی قرآن دیا حداں کمی نہیں کرتے پورا نے پاک قانون کمی نہیں کرتے فرمایا تیسری سفت بھی بیان فرمائیے فرمایا یوتی فی نسلا و کسرون و ویو کسرو نو پھر خو فرمایا اج کا سمان دماغ لمبی نہرلی سادی اللہ شریف پڑھنی ہے حدیش سنا پوران سناونا ترجمہ سناونا خطبے چھوٹے نما ایسا زمانہ ایسا زمانہ کلیل تھوڑے رہ جان گے جان دین سمجھ والے تھوڑے رہ جان گے جانا چوکھے ہو جان گے پڑن والے چوکھے ہو جانے لیکن پرانے پاک دیا دیں گے قانون چھ دیں گے تمجھ نہیں آئے گی سمجھ نہیں ہوگی پرانے پاک نمج گے نہیں پڑھن والے گے سونا فلا پروا جائے ختبے لمبے ہو جان گے جان گے خطبے لمبے ہو جان گے لمبے خدا مالک نے گل کی سمجھ والا کوئی نہیں رہ جائے پڑھن والے بہتے ہو جان گے ایک آئی فکی آ شیطان کیوں ڈرتا ہے کیوں جان جاتی ہے انہوں پتا ہے جی فکی ایک بھی جم پیا پورے سامان پا دے جا چاہیے میرا احمد ایک جمے سمجھ آئیے پوری دنیا توجہ لیں لیج فرمائی اوے نہیں پیر بابو نے فرمایا کو آلمال بند فکر بندہ فکر فکر ہی ایسی ہے جڑی بندے قریب دی ہے اور ایسا جہ فکر وا جی جڑا فکر کراو برآی بابے بڑے بادی رب بے بیگانا خلشن سرداہے بان مر خو مربان تین